سورہ ازمر سے ہوگا ارد انشاءاللہ شاء اللہ سائیں کو بتا رہے ہیں آیت نمبر اٹھائیس ہے شور ازمت کا عسواں پارہ وہ کھلی ہے لائٹیں بھی کچھ جل رہی ہیں اس کو جا کر اٹینڈ کریں الحمد للہ سلام سلام والا رسول اللہ. أعوذ باللہ علی من الشيطان الرجيم بسم الله بطمان الرجيم ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي رِوَاجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۚ بَشَّرَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلِ فِي شِرْكٍ وَأُوتِيَ تَشَابِيهٌ وَرَجُلًا صَالِحًا لِلرِّجُلِ تامياني مثلا الحمد لله بال اكثر هم لا يعلمون إنك ميت وإنهم هم ان كمايتون وعندهم ميتون قم کم تخون بلکت برب نال ناسکی حاضل قرآن کل مسل البتہ ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر مثال بیان کر دی جو انہیں سمجھنے کے لیے درکار تھی لہم یا تاکہ وہ غور و فکر کرے جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے تھے اس کو پورا کرنے کے لیے انسان ہونے کا حق ادا کرے جو بھلے اور برے کی تمیز دی گئی ہے اس کو ان مثالوں کی روشنی میں استعمال کرتے ہوئے راہ حق کو اپنا راستہ بنائے اور باطل کے تمام طریقوں اور تمام بھیس جو بدل بدل کے آتا ہے ان سے اپنے آپ کو بچا لیں قرآن عربی یہ قرآن عربی ہے غیر عیوز اس میں کوئی پیر نہیں یہ سمجھنا آسان ہے کوئی شخص جو اسے نہیں سمجھتا تو اس کی اپنی خرابی ہے اللہ جو انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے جو زبانیں پیدا کرنے والا ہے اس نے عربوں میں قرآن اتارا اور عربوں کے محاورے میں اتارا اور یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو بھی نبی بھیجا مبوس کیا اللہ بلسان انسان قومی وہ اپنی قوم ہی کی زبان بولتا تھا تاکہ قوم کو سمجھنے میں کوئی دقت نہ ہو تو اللہ نے عرب قوم کو چنا کہ وہ عربی میں قرآن کو سمجھے اور پھر پوری دنیا پر اس کی نمائندگی کرے اور اس میں کوئی ٹیڑ نہ چھوڑی کوئی التباس نہیں ہے کوئی تناقض نہیں ہے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے لئی لوہا کا نہا راتیں اس کی دن کی طرح روشن ہے لہم یا تا تاکہ وہ تقویٰ اختیار کرے حالات حاضرہ سے قرآن کی دعوت کو جدا کرنا یہ ایک شلیر بدات ایک ایسی بدات ہے جو ہمیشہ گمراہ لوگوں کے ہاں پائی جاتی ہے قرآن آئے اس لیے کہ حالات حاضرہ ہو ان میں ہمیں رہنمائی کرے اور ماضی کے حالات کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کے لیے تاریخ پر نظر ڈالنے کا حکم دے اور تاریخ کا تجزیہ پیش کریں اگر حالات حاضرہ سے قرآن کو نہیں جوڑنا تو معذل کا مقصد کیا ہے جب آزم اور ہمبا علیہ وسلاۃ وسلام کو اتارا زمین پر تو یہ کہا فَلَا خَوْفٌ فمن وَلَا ہدایا فلاں اگر میری طرف سے رہنمائی آئے تو جس نے میری رہنمائی کی پیروی کی اے انسانوں جو زمین میں جا رہے ہو ایک جوڑے کی چھل میں اللہ اس جوڑے سے پوری دنیا کو بھرنے والا تھا انسانوں سے پمن تاب ہدایا جس نے میری ہدایت کی پیروی کی اس پہ نہ خوف ہوگا نہ گم زدہ ہوگا وہ روز معاشر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اطمینان اور فضا الاقبر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محفوظ رکھے گا اور دنیا کے اندر بھی وہ لوگ اس اطمینان کی زندگی گزاریں گے کیونکہ انہوں نے ایک آقا کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیا ہے ایک کے غلام ہیں اب انہیں کسی کے روپ سے آنے کا کوئی ڈر نہیں ہے ولا یفا خون <لَائَم> کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کو خاطر میں نہیں لاتے کیا سکون والی زندگی ہے تو فرمایا کہ قرآن میں ہم نے ہر مثال بیان کر دی ہے جو درکار تھی تمہیں حق و باطل کے اندر فرق سمجھانے کے لیے اور یہ اسی لیے تھی کہ تم تذکر کرو تدبر اور تفکر کرو اللہ رب العزت کے معاملے میں سوچ سمجھ کر ایمان لاؤ و اللہ جی ند تنبود تعاون ایابہ وہ اناملہ وہ جنہوں نے تاغر سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع ہوئے ان کو بشارت سنا دو یہ کون ہے یہ وہ لوگ اللہ دین یستون القول فیستم احسانہ بات سنتے ہیں اور اس میں جو اچھائی ہوتی ہے اس کو بھانپ لیتے ہیں اور پھر اسے اپنی زندگی کا وتیرہ بناتے ہیں بات کو سمجھ کر اس کی اچھائی پر گامزن ہوتے اندھے اور بہرے ہو کر اللہ کی آیات پر نہیں گرتے فرمایا یہ قرآن عربی میں بالکل وضاحت کے ساتھ اپنے مفہوم کو بیان کر رہا ہے مثالیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سنا رہا ہے اور ایک مثال جو یہاں پر آنے والی ہے اسی کے لیے یہ دو آیتیں جو ہیں ہمیں متنبہ کرتی ہیں کہ اب اس مثال کو سنو جو تمہارا مالک رب کائنات بیان کرتا ہے غورب اللہ مسلم اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے رجولن سی ہی ایک مرد کی جس کے مالکوں میں شرکا ہے کئی ایک اس کے مالک ہیں ایک غلام ہے جس کے مالک کئی ہیں وہ تشاقی سول ایک دوسرے سے اختلاف رکھنے والے اپنے مزاج میں اپنے طور طریقے میں اپنی عادات میں اپنے حکموں میں جن کو مان کر یہ اپنے مالکوں کو راضی کرے ہیں بھی کئی مالک اس کے اور پھر اس کے اوپر مستواد یہ کہ وہ مالک جتنے بھی اس کے ہیں وہ ایک دوسرے سے تب کا اختلاف رکھتے ہیں وہ ایک دوسرے سے طریقے میں اختلاف رکھتے ہیں کوئی اپنے غلام کو مشرق کا حکم دیتا ہے کوئی مغرب کا دیتا ہے کوئی چلنے کا دیتا ہے کوئی بیٹھنے کا دیتا ہے کوئی کھانے کا دیتا ہے کوئی رک جانے کا دیتا ہے گویا کہ اس پر ایک آفت ٹوٹی ہوئی ہے ایک اس کی مثال ہے وراج اللہ اور ایک مرد سلام رجول وہ ایک آقا کا غلام اس کو خوش کر لیا تو چین سے سو گیا خراٹے لیتا ہوا مزے سے اٹھا کہ آقا اس پر راضی ہے ایک کی فکر ہے ایک کو راضی کرنا ہے ہل یسانی مسالہ کیا یہ دونوں مثالیں ایک برابر ہیں عقل سے کام لو کیونکہ اس وقت غلامی کا رواج تھا اس واسطے اللہ رب العزت نے اس مثال سے لوگوں کو سمجھایا اور یاد رکھیے کہ مثال دینے سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ بالکل وہ مثال جو ہے اس کی طرح ہے جس کو سمجھنے کے لیے مثال دی جا رہی ہے مثال سے مقصد سمجھانا ہوتا ہے جیسے فرمایا بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ تم محشر میں اپنے رب دل جلال بل اکرام کو اس طرح دیکھو گے پہلے پوچھا کہ جب بادل کوئی نہ ہو آسمان پر سورج چمک رہا ہو تو کوئی شبہ کرتا ہے سورج کو محسوس کرنے میں کہ یہ موجود ہے سب کوئی دیکھ سکتے ہیں سب کوئی یقین سے کہتے ہیں کہ سورج طلوع ہے اور اسی طرح سے چاند چودویں رات میں اگر طلوع ہو چکا ہو تو کیا اس کے دیکھنے میں کسی کو شبہ ہوتا ہے نہیں تو تم اپنے اللہ کو اس طرح دیکھو گے جس طرح سورج کو اس وقت دیکھتے جب کوئی بادل کا ٹکڑا نہ ہو آسمان پر اور چاند کو اس وقت دیکھتے جب چودویں رات اللہ ہمیں ان دیکھنے والوں میں سے کرے آمید یہ جنت کی سب سے چوٹی کی نمت تو علماء حقا نے علماء اہل سنت نے کہا کہ دیکھو اگر چاند کو اللہ کے ساتھ تشدد ہو گئے تو مشرک ہو جاؤ گے کافر ہو جاؤ گے لئی سکمس لی سائی اللہ کی مثل کوئی شے نہیں کیونکہ باقی سب مخلوق ہے وہ اکیلا ہی خالق ہے اللہ خالق کل شہی وہ کل شعیب وکیل وہی ہر شے کا خالق ہے ہر چیز پر نگہ باندھ ہے تو اس کو کیسے چاند سے تصبیح اور چاند کو اس سے اور سورج سے تسبیح اور سورج کو اس سے دیکھا پھر مراد کیا ہے یہ مرعی کو مرعی سے تسبیر نہیں ہے دیکھی جانے والی چیز کو دیکھے جانے والی چیز سے تسبیر نہیں ہے یہاں تو اللہ تبارک و تعالی کا دیدار سمجھایا جا رہا ہے تشبیح ہے دیکھنے سے کہ جس طرح تم بغیر کسی بھیڑ کیے یعنی ہر شخص اپنی جگہ پر چاند کو دیکھ رہا ہے بھیڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے گردنیں اونچی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہر کوئی زمین پر چاند کو دیکھ رہا ہے جیسے چاند اسی کے لیے طلوع ہوا ہے کسی کو تو کوئی دقت نہیں ہے کوئی بھیڑ نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں کوئی کسی کے لیے حائل نہیں ہو رہا کوئی چھوٹے کاد والا ہے بڑے کاد والا عورت ہے مرد ہے اونچا کھڑا ہے زمین پر کھڑا ہے ہر کوئی دیکھ رہے چاند کو اس طرح تم اپنے اللہ تعالی کو کسی رکاوٹ کے بغیر دیکھو گے مراد یہ ہے بیان کرنا نہ چاند سے اللہ کو تشویش دی نہ ماض اللہ استعلّہ سورج سے اللہ کو تشریح دی یہ تو مشرقوں کا خیل ہے اسی طرح سے یہاں تشویش اللہ تعالیٰ کی غلامی کو انسان کی غلامی سے نہیں دی کہا تمہارے دنیا میں غلاموں کا رواج رائج ہے تم اس غلام کا حال دیکھو جسے ایک آقا کی بات مان کے اسے راضی کرنا ہے اور اس کا حال دیکھو جس کے آقا کئی ہیں تو یہی مشرق کا اور موحد کا فرق ہے معلوم کرو کہ موحد نے ایک آقا کو راضی کرنا ہے اسے ایک فکر دن اور رات لاحق ہے کہ میں سراط مستقیم سے پھسل لے جاؤں باقی دائیں والے کیا کرتے ہیں بائیں والے کیا کرتے ہیں منافقین کی کیا چال ہے مشرقین نے کیا تدبیر بنائی ہے کفار اور اللہ کے دین کے دشمن جعود و نصارہ کیا تدبیریں کر رہے ہیں؟ اسے اس سے کیا غرض وہ اللہ اللہ ولاسن اکثر اللہ تلا عالم ان کا تو یقین ہے کہ اللہ نے جو تدبیر کی ہے وہ ہو کر رہے گی اور وہ غالب ہے اپنی تدبیر پر لیکن اکثر, اکثر لوگ نہیں جانتے تو قرآن نے بتایا کہ یہ مثال ہے سمجھنے کے لیے کہ ایک رجل ہے جو ایک کا غلام ہے اور ایک کئی ایک کا غلام ہے ہر مسالہ کیا یہ دونوں برابر ہے الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے حق اور باطل کو جدا جدا کر کے سمجھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی بل اکثر ہم لیکن اکثر ان کے جانتے نہیں ہیں یہ نہ جاننا علم نہ رکھنا یہ جہالت عذر بنے گی ان کے لیے جانم سے بچنے کی یہ وہ جہالت نہیں ہے یہ تجا ہے اللہ کی طرف دھیان نہ دینا اللہ کے دین کی طرف غور نہ کرنا کفر اے ہے ان کا می تم اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا میت آپ کو بھی مرنا ہے کیونکہ آپ مخلوق ہے تبئی موت آپ کو بھی آ کر رہے گی وہ ان تم <مَيِّتون> اور انہیں بھی مرنا ہے تم نم یوم قیامت ربی کم پخت <سِمُون> پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے ہاں جھگڑو گے جو لوگ آج نہیں سمجھتے اور سمجھنا نہیں چاہتے لا یا علام اس لیے ہے کہ وہ قرآن کی طرف جب غور نہیں کرتے تو سمجھ کیا آئے گا تو ان کا علاج یہی ہے کہ ان کی موت کسی گمراہی پر واقع ہو اور روز محشر اہل ایمان کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوگا اور اس دن دو فریق کی شکل میں یہ پیش ہوں گے بلکہ اس آیت کو عام کرتے ہوئے ابن کثیر نے صحابہ سے یہ تفسیر نقل کی کہ ہر باطل پر جو شخص ہے وہ حق والے سے جھگڑا کرے گا خواہ یہ مسلمانوں میں سے کیوں نہ ہو کسی نے کسی کا حق چھینا ہے تو اس دن ربضلال ولی اکرام کے سامنے اگر دلیل کوئی نہیں ہوگی تو اسے اپنے نیک اعمال سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا اور کفر و اسلام والے تو ایک دوسرے سے جھگڑے گی تو یہ آیات یہ بتاتی ہیں کہ مشرق اور کافر کے اندر فرق اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن کو اسی پر نازل فرمایا جو اس فرق کو سمجھنا نہیں چاہتا اور کنارے پر ہو کر اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے وہ کنارے پر ہی رہ جاتا ہے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ٹکراؤ سے بچ جائیں جبکہ اس وقت تناظر اس قسم کا بنا ہوا ہے کہ اشراط میں بعض احادیث آتی ہے جن میں یہ ذکر ہے کہ فتم ہوں گے اتنے فتم ہوں گے حتیہ کہ لوگ تفصیر والا قلبین دو دلوں والے ہو جائیں گے بس ایک وہ دل یہ تو بخاری یا مسلم کی صحیح حدیث ہے ایک تو وہ دل ہوں گے جو فتنہ آئے گا فتنا کو قبول نہیں کریں گے فتنہ آزمائش کو بھی کہتے ہیں امتحان کو بھی کہتے ہیں مصیبت کو بھی کہتے ہیں وہ مصیبت میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا حاجت روا مشکل کشا قبول نہ کرے گا توحید باری تعالیٰ پر اپنے مضبوط عمل سے جمع رہے گا تو اس کے دل پر سفید نشان پڑ جائے گا پھر یہ فتنہ ختم ہوگا دوسرا فتنہ آئے گا حتیہ کے سفید نشان پڑتے پڑھتے اس کا دل سنگ مرمر کی طرح سفید ہو جائے گا اور جب تک زمین و آسمان قائم ہے اللہ انہیں کبھی فتنے میں مبتلا نہ کرے گا اللہ ہمیں ان میں سے کرے آمین اور کم از کم اور بھی ہو سکتے ہیں ہم اللہ کی رحمت کو تنگ کیوں کرے ہمیں کیا حق حاصل ہے یقیناً وہ لوگ تو ضرور ان میں سے ہیں جو مہدی کے ساتھ ہوگے اور ان کا ساتھ دیتے ہوئے کفار کے ساتھ جنگ کریں گے اور جنگ جیتیں گے رومیوں سے روبی کون ہے نسارا یہودی ان کے پیچھے گویا کہ نسارا سے ہماری جنگ ایک ایسی جنگ ہے کہ یہ اس دن ختم ہوگی جس دن سارے ایمان مان لے آئے اس سے پہلے یہ جنگ ختم ہونے والی نہیں ہے کوئی چاہے کہ اسلام یہودیت اور نفرانیت کی صلح ہو جائے تو وہ اللہ تعالی کی تقدیر کو ہرانے کی کوشش کر رہا ہے وہ عبداللہ بادشاہ ہو سعودی عرب کا یا کوئی زرداری مزاری اور لغاری ہو کوئی بھی ہو دنیا میں وہ مولوی کی شکل میں کیوں نہ ہو یہ کوشش جھوٹی ہے واللہ اگر ان میں صلح ہونا ہوتی تو کبھی غیر ولا آمین ہر رسعت میں کہنا واجب نہ ہوتا اور فاتحہ کو اتنا ضروری قرار جو دیا گیا کہ اس کے بغیر کوئی نفل فرض نماز نہیں ہوتی تو سورہ الفاتحہ اسی پر تو ختم ہو رہی ہے کہ ان دو کے راستوں سے پناہ مانگی گئی دنیا میں جتنی گمراہیاں اللہ کو ماننے کے بعد لوگوں نے اختیار کی ان میں یہ امام ہے گمراہیوں کے یہود ہے سارا ان سے ہماری جنگ کبھی سرد نہ ہوگی جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائے یا نعوذ باللہ من کا ہم کاخر نہ ہو جائیں لن طرزہ ہر چیز رازی نہ ہوگے لن میں زور ہے کہ یہ ایک ایسا قانون ہے اور ایسا حتمی فیصلت میں سنایا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی کبھی نہیں ہو سکتی لنگ طرزہ آنکل یہ والا نہ سارا مل رہا حتہ کے تو ان کی ملت کی پیروی کرے یہودی یہود نصرانی ہو جائے پھر خوش ہو گے اس کے بغیر خوش نہیں ہوں گے اور لا یا يزالو، لا یا اور ہمیشہ یہ کبھی ظائل نہ ہونے والا امر ہے کہ یہ تم سے قتال کرتے رہیں گے حتیہ یادو کم عن دینی کم انتعالو حتہ کے اگر یہ کر سکے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں جب تب دین سے نہیں پھرو گے اسلام کو نہیں چھوڑو گے یہ ہوتا رہے گا تو یہ قریب کرنے کی کوشش کریں سکاروں میں ادیا دنوں کو قریب کرنا ایک کانفرنس جدہ میں ہوئی پھر ایک واشنگٹن میں ہوئی اسی ملکوں کے مندوبین شریک ہوئے تینتیس ملکوں کے بادشاہ اور باقیوں کے ذمہ دار گئے اور یہ کوشش کی گئی یہود اور نسارا اور مسلمین مل کر امن قائم کرے یہ لڑائی بند ہو جائے یہ لڑائی کبھی نہ بند ہونے والی لڑائی جب تک شرک اور کف میں فرق قائم ہے اور یہ جب تک قرآن موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے یہ مشرقوں کو مشرک قرار دیتا رہے گا منافقوں کو منافق کی مہر لگاتا رہے گا اور مرتدوں کو مرتد ہونے کا حکم سناتا رہے گا اور اس کے سپاہی حق کی گواہی دینے کے لیے اٹھتے رہیں گے طبیعت حیران ہوتی تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھتے تھے کہ دنیا دو خیموں میں تقسیم ہو جائے گی ایک پستاد و نفاق ہوگا ایک پستاد و ایمان ہوگا پستاد و نفاق ایسا ہوگا کہ لا ایمان فیہم آخری درجہ یہ ہے کہ ان میں جن سے ایمان ختم ہو جائے گی پستاد و نفاق ایسا بنے گا نفاق کا خیمہ کہ لا ایمان فیہم ان میں ایمان نہ ہوگا اور ایمان والوں کا ایسا خیمہ لا نفاق فیہم ان میں جن سے نفاق ختم ہو جائے گی پوری دنیا میں یہ کیسے ہوگا انٹرنیٹ کے ایجاد ہونے سے پہلے دنیا کے اندر مواد سلاب کے یہ ذرائع اس طرح سے بروکار آنے سے پہلے کوئی سوچ سکتا تھا کہ پوری دنیا ایک محلہ بن جائے گی آج پوری دنیا ایک شہر اور محلہ بن چکی آج صوفی محمد کے ایمان افروز خطابات پوری دنیا سن رہی ہے یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں ہوا یہ پورے انسانوں کے لیے ہے جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایک بڑی دنیا ہے چینی ہے جاپانی ہے اور ہیں افریقہ کے دور دراز کے علاقے عیسائی بہت تھے جو قرآن کو بالکل نہیں پڑھتے وہ بالکل پرواہ نہیں کرتے کہ اللہ نے ان کی طرف کوئی پیغام بھیجا ہوا جب وہ کتابوں کو ماننے والے ہیں غیر کتابیوں کا رونا کیا کتابوں کو ماننے والے قرآن کو نہیں پڑھتے جبکہ یہ ان کی نجات کے لیے آیا ہے ان کا رونا تو بعد میں روئیں گے جو کلمہ پڑھتے انہیں قرآن کا کچھ علم نہیں لا یعلمون الکتاب الا امانی کتاب کو جانتے صرف چند آرز ہیں آج آرزویں دیکھ رہے ہیں خود اپنے اوپر فرد جرم عائد کیا ان کے سپریم ادارے نے پارلیمنٹ ان کا سب سے بالا تر ادارہ ہے وہ تو قانون ساز ادارہ ہے جبکہ قانون سازی سوائے مالک کے کسی کا حق ہی نہیں ہے قانون بنانا تو کسی نبی مرسل کو بھی یہ اختیار نہیں دیا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی خوشنودی کی خاطر یہ قسم اٹھا لیتے ہیں بیویوں کے کہنے پر کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے شہد کی کے مکھی نے بدبودار پھول کا رخ سوچ لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو فرشتہ سرگوشیاں کرتا تھا آپ نے اس بات کی قسم اٹھائی کہ شاید نہیں کھائیں گے تو رب ظلجلال والاکرام نے اپنے نبی علیہ السلاط وسلام کو اس پر نجر کی اے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں اس چیز کو حرام قرار دیتے جو اللہ نے حلال قرار دی کیا آپ اپنی بیویوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں معلوم ہوا کہ حلال و حرام تو کسی نبی مرسل کے اختیار میں ملے یہ قانون ساز اسمبلی ان کے نزدیک سب سے بڑا بت ان کا سب سے بڑا آج کا لات و منات جو اکثریت کا الہ ہے جو انا ربکم العلہ کا نعرہ لگا رہا ہے جدید زبان میں اس نے فیصلہ کیا کہ سوات والوں کو نظام عدل نظام شریعت پر چلنے کی اجازت دی جائے گویا کہ تم کلمہ جو پڑھتے ہو اس کلمے کا مفہوم کوئی نہیں ہے الا امانی تمہارے پاس پس چند پشچاد ہیں لا المول الکتاب کتاب کو نہیں جانتے الا امانی بس چند ہیں ہم بخشے جائیں گے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں ہم اس سے پیار رکھتے ہیں انگوٹھے چوب لیے آنکھوں پر لگا لیے عید ملاد النبی کو جرنیاں لگا لی ناچ لیا گانے گا لیے حلوے پکا لیے اور بس بخشے گئے تیرے نبی سے پیار کرتے ہیں تیرے نبی کے صدقے واری جاتے ہیں اس کو مشکل کچھ اور حاضر روا بناتے ہیں یہ بس خدشات ہے یہ کتاب سے بے سمجھ بے بہل ہو انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے اپنے کفر پر مہر تبد کی کہ تم شریعت پر چلو ہم تمہیں اجازت دیتے گویا کہ تمہارے لیے یہ شریعت نہیں ہے ان کے لیے ہے کلمہ تو تم دونوں ایک نبی کا پڑھتے ہو تم بھی نبی محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی نبی محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں تو تم نے اپنے کفر پر اس آسمان کے نیچے بیٹھ کر بڑی دھائی کے ساتھ دستخط کرتے ہوئے گواہی دی اب تم نے اپنے اللہ کو اپنے اوپر غذب ناک کر دیا سخت ترین توبہ کی ضرورت ہے ہو سکتا ہے کہ اس قوم کی مہلت ختم ہو چکی ہے کیونکہ مالک اس وقت تک مہلت دیتا ہے جب تک انسان کو سمجھنے کا موقع ملنے کی ضرورت باقی ہے اس نے ابو سفیان کو کتنی مہلت دی رضی اللہ تعالی عنہ ان رضی اللہ تعالی عنہ ثم رضی اللہ تعالی عنہ ہر میدان میں مسلمانوں کی تلواروں سے وہ بچتے رہے کیونکہ ان کے سینے کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت باقی تھی جسے رب ضلجلال ولی کرام جانتا تھا اور اللہ کسی کو ضائع نہیں کرتا کسی مخلص کو کبھی ضائع نہیں کرتا یہ انسان مخلص تھا اسے سمجھنے کا موقع دیا گیا کوئی اگر کہے کیا وہ طالب اگر دیکھ لیتا اپنے بھتیجے کے لشکروں کو یوں مکہ فتح کرتا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کالی پگڑی پہنے ہوئے سر جھکائے ہوئے اپنی سواری پر سوار صورت الف پڑھتے ہوئے انتہائی ترتیل اور حسین آواز سے وہ مسا میں ایک لشکر جرار کے ساتھ داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیتا تو اپنے بھتیجے کی اس کامیابی کو دیکھ کر وہ بھی ایمان لے آتا تو وہ جھوٹ بولتا اللہ نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا اللہ فرماتا ولا فتیلہ تاغے کے برابر ظلم نہ کیا جائے گا اگر ابو طالب میں کوئی ذرہ بھر بھی گنجائش ہوتی تو اللہ ضرور موقع دیتا ہے ارحم الراہی ہے ابو سفیان کو موقع دیا اور موقع ملنے کے بعد یہ شخص ایماندار ہوا اور اس نے ایمان اختیار کرنے کے بعد میں ایک کام کیے تو میرے بھائیو کیا خبر کہ بہلت ختم ہو چکی ہو یہ تو اللہ کے سفا کوئی نہیں بتا سکتا اللہ اس وقت تک مہلت دیتا ہے جب تک کوئی کسر باقی ہو اب کوئی کسر باقی نہیں پوری دنیا کے اندر یہ بات واضح ہو گئی کہ غیر اللہ کا قانون چلانے والے اللہ تبارک و تعالی کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت کے اندر قیادت سے محروم کیے ہوئے ہیں اپنی قیادت جمائے بیٹھے ہیں ان کو امام حکومت کا نہیں مانتے انہیں امام معاشرتی معاشی اقتصادی تعلیماتی اور اس کے بعد سیاسی اور تعزیراتی اور فل اور جنگ کے قوانین میں کوئی حیثیت نہیں دیتے اپنی عقل سے چلتے ان کے کفر میں کیا چلتا صحیح کہا صوفی محمد نے کہ تمہاری ہائی کورٹ اور تمہاری سپریم کورٹ بت ہیں اور جو خوشی کے ساتھ ان بت سے حکم لینے کے لیے جاتا ہے وہ خود بھی مشرق ہے عوام میں تھے کیوں نہ ہو اور جو ان بت خانوں کو قائم کرتا ہے حاکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت قرآن جو ہم میں موجود ہے سنت جو محفوظ و معمول ہے اس کو ثاقب کرتا ہے اس کو باطل کرتا ہے اس کے مقابلے میں کیونکہ دو تلواریں ایک نیام میں بہرحال نہیں داخل ہو سکتی ہیں ایک تلوار نکال کر دوسری ڈالنی پڑے گی نیام تو وہی ہے اب اسلام کی تلوار کو نکالا اور کفر کی تلوار اس میں ٹھوس تھی اس سے بڑا بھی کفر کوئی ہوگا اے کاش کہ ہمارے یہ بابا صوفی محمد ہمارے یہ امام قبر پرستی کے شرک کا بھی رد کرے اگر یہ بفانے ہیں تو وہ بفانے پرانے ہیں پرانے ہونے کی وجہ سے کسی شرک کی اہمیت کم نہیں ہوا کرتی حقیقت یہ ہے کہ تمام انبیاء و رسل اسی ایک شرک کے رد کے لیے مقبوف ہوئے اور تمام اشراف جو معاشرے میں پائے جاتے تھے وہ اسی شرک سے ہمیشہ پھوٹا کرتے جو اللہ کے ساتھ کسی کو مشکل اور حاجت روا بناتا ہے ان معاملات میں جو اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں ہے جیسے موت اور زندگی فتح اور شکست خوشی اور غمی بچہ بچی دینا عزت اور ولت یہ کسی کے اختیار میں نہیں جو یہ کسی سے مانگے گا کسی مصیبت میں بنا مانگے گا یا کوئی فائدہ مانگے گا جو اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا اس نے اسے اللہ کے مقام پر فائز کیا پکی بات خواب ہاں عارضی طور پر اس کے پاس یہ اللہ کی سفاط ہیں حقیقت اب اس کی نہیں اللہ نے خود اسے دے دی ہے عطائی ہے وہ واپس لے لے گا جب چاہے گا تو اس نے یہ اقرار کیا کہ اللہ تعالی نے وہ صفات جو خالص اس کی تھی اور اس کے سوا کسی کے لیے لائق نہ تھی وہ عارضی طور پر کسی اور کو بھی دے دی گویا اس نے خود کئی حاجت روا مشکل کشاہ اپنے ساتھ کھڑے کر لیے اللہ کو یہ الزام دیا اسی لیے شرک ہوتا ہی تعدا جب اللہ پر جھوٹ بولا جائے تو کیا کہا مالک نے حسر کے ساتھ ایک قانون بیان ہوتا ہے سورت العراف سے بلا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا مفترا اللہ جو اللہ پر جھوٹ گڑ لے اللہ پر جھوٹ بنا لے از یا اللہ تعالی کی آیات کو جھٹلا دے قلائی یہ اپنا حصہ لکھا ہوا وصول کریں گے کھانے پینے کا دنیا میں چلنے پھرنے کا عیاشیاں کرنے کا مسلمانوں کو قتل کرنے کا اسلام کو گالی دینے کا اور غیر اسلام کو اسلام کہنے کا اس دن تو کسی کو ہوش نہ آئی جس دن صوفی محمد نے بیان دیا سناٹا چھا گیا میرا خیال ابھی ضرب اتنی کاری تھی کہ یہ بے ہوش ہو گئے بلکہ اگلے دن شہباز شریف کا یہ بیان تھا کہ یہ نظام باقی فرسودہ ہے وہ صحیح بات کہتا ہے اور یہ نظام پھیل جائے گا پاکستان میں اور انہوں نے تین کام اچھے کیے ایک یہ شریعت کے نظام سے عدل قائم کرنا ایک اسلحہ کا استعمال بند کروانا اور منشیات کو بند کرنا مگر تیسرے دن ہوش میں آ گئے رقموں پر جلن محسوس ہوئی سیکھ و پکار شروع ہوئی اب سارا اخبار سارا میڈیا سر پکڑ کے رو رہا ہے کہ لے گیا لے گیا مار دو جلا دو ون فرو الم اپنے الحوں کی مدد کرو اسلام تو یہ ہے ہم نے کب کہا تھا کہ ہماری فیملی کے پاس اسلام نہیں ہمارے پاس اسلام ہے آج سب باتوں سے مکر گئے کہتے ہیں اسلام ہے جمہوریت کب کفر ہے کسی کے کہنے سے کیا کفر ہو جائے گی انہ راجیو گویا کہ اپنی روش پر یہ لوگ پھر واپس آ تو اللہ تبارک مطالعہ ہمیں قرآن کے اندر یہ بتاتا ہے کہ جب مہلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے کوئی پتہ نہیں کہ اب یہ انٹرنیشنل ہیں سارے معاملات نیشنل نہیں ہے اب اسلام کی دعوت بھی انٹرنیشنل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جزائ خیر دے ان علماء کو جو جہادی علماء ہیں ہاں وہ اپنے ملکوں میں بیٹھے ہیں یا میدان جہاد میں ہیں جو ڈٹ کر حق کی بات کر رہے ہیں انٹرنیٹ میں اسلام کی ترجمانی کا انہوں نے حق ادا کر دیا الحمدللہ عربی میں انگریزی زبان میں کثیر مواد ہے اور یہ دونوں زبانیں سمجھنے والے بہت لوگ ہیں اور پھر ان زبانوں کے ترجموں کا بندوبست آج تو ایسا کہ انٹرنیٹ پر انتظام موجود ہے کہ آپ ترجمہ کروا کر سمجھ سکتے ہیں اگر کسی میں طرف پیدا ہوگی تو اللہ اسے بغیر سمجھ دینے کی مہلت کے کبھی نہ مارے گا ابو سفیان کو مہلت کی ضرورت تھی اللہ نے دے دی ابو طالب کی مہلت تمام ہو چکی تھی اللہ نے اس کی زندگی کو گل کر دیا ان میں پھر کیا ہوگا پھر یوم یومل یوم سما اِنَّكُم ان یومل قیامت اندر پھر اپنے رب کے ہاں جھگڑا کرو گے اس دن سے پہلے آج ہی سمجھ جانا چاہیے میں نے ایک بیان پڑا جو کہ ابو مساف زرکاوی کا ہے فوجی عدالت میں فوجی عدالت میں حق کا بیان دینے کے بعد اللہ کے اس شیر نے آخری جو الفاظ کہے کہا اے قاضی میرا فیصلہ کرنے والے تو جو بیٹھا اور تیرے ساتھ دو بیٹھے ہیں تو نے فیصلہ تو کر دیا اگر تو نے توبہ نہ کی تو میں تجھے یہ بتاتا ہوں کہ ہم دوبارہ بھی ملنے والے ہیں اس پر اس دن مالک الملک وحدہ کا شریک ہوگا اور ہم ہوں گے اس دن بھی تیرا میرا جھگڑا ہوگا اگر تو نے توبہ نہ کی ان اللہ کے نیک بندوں کو کچلنے والوں ان کی تحریک سے اپنی زندگی کو فساد زدہ سمجھنے والوں تم بھٹکے ہوئے ہو دنیا میں اگر امن کا فارمولہ ہے تو انہی کے پاس ہے یہ جو کبھی بلا وجہ کسی کو قتل نہیں کرتے ایک مومن اور مسلم ہو اور وہ بلا وجہ کسی جانور کو قتل کرے ولہ یہ ممکن نہیں ہے ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی اخلاق میں تو اخلاق کے ضابطوں کی تکمیل کے لیے مبوس کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابن عمر نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ کہ کچھ لڑکے ایک مرغے کو نشانہ بنا کر اس پر تیر اندازی کر رہے ہیں ابن عمر پلٹے ان لڑکوں کو شدت کے ساتھ منع کیا اور کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے سچے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کیا ہے کہ تم کسی جانور کو نشانہ بازی کے لیے اپنے ہدف ہاں بنا لو یہ تو ظلم ہے اس سے منع کر دیا ایک جانور پر بھی جنہیں ظلم کرنے سے منع کیا گیا جنہیں چھری بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ تیز کرنے کے بعد استعمال کرو تاکہ جانور کی جان آسانی سے نکلے وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کافر پر ظلم کرے ان یہ کہ اس کافر کو دنیا سے مٹائے بغیر چارہ کار نہ ہو اور یہ دنیا میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے ایسے شریر لوگ دنیا میں ہمیشہ موجود رہے ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے لوہا نازل کیا وہ ان حدیب سی باس ہم نے لوہا بھی نازل کیا اس میں تکلیف پہنچانے کی بڑی قوت ہے تاکہ اللہ جانچ لے کہ کون اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کرتا ہے صلی اللہ علیہ تو یہ آیات ہیں سورہ از عمر کی ساری سورہ مبارکہ توحید باری اعلی کے بارے میں نازل ہوئی ہے اصلا تو پورا قرآن جو ہے وہ اسی ایک موضوع پر ہے کہ کافر کون ہے مومد کون ہے منافق کون ہے کافروں نے پچھلی دنیا میں کیا کیا اور دنیا میں کیا انجام ہوا آخرت میں ان کا انجام کیا ہوگا مومنوں نے پچھلی گزری تاریخ میں کیا کردار ادا کیا ان کا دنیا میں کیا انجام ہوا اور آخرت میں کیا انجام ہوگا اور اس کے بعد اپنے اللہ کو پہچانو اللہ کی پہچان کے لیے آیات ہے سورا زمر،, زمر اس خوبصورت انداز سے شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب یہ کتاب جو ہے یہ نازل ہوئی ہے من اللہ العزیز الحکیم اس اللہ کی طرف سے جو غالب ہے العزیز ہے الحکیم ہے غالب ایسا کہ آج امریکیوں کو اور ان کے ہماریوں کو مرتد اور منافقوں کو بجھا کر رکھ دے اور اہل ایمان کو حکمران کر دے مگر حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ اہل ایمان کو مختلف آزمائشوں سے گزارا جائے اور ان کے درجات کو بلند کیا جائے اور اہل کفر کو مہلت دی جائے تاکہ وہ اچھی طرح سے حالات و واقعات کو دیکھنے کے بعد اپنے اوپر حجت تمام کر لے کہ روزِ معاشرے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ سے تیرے ڈرانے والے ہمارے پاس آئے نہیں تھے حجت تمام ہو جائے فرمایا میں انا انزن کتاب اب ہم نے جو تیری طرف کتاب نا کی یہ حق اور سچ پر مبنی ہے اس میں بالکل سچی باتیں ہے فابد اللہ اے محمد اللہ کی عبادت کر صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صرف انہیں مخاطب اللہ تعالی نے جمع کا سیدھا نہیں استعمال کیا شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں نحمد و نستعین السطین مسنونہ میں جمع کے سیگے ہیں جب شہادت پر پہنچتا تو کہتا اللہ الہ الا اللہ شہادت میں اپنی ذمہ داری ہر کوئی خود لے کیونکہ یہ داخلی معاملہ بھی ہے اور خارجی معاملہ بھی ہے اگر داخل خارج کے ساتھ درست نہ ہوا تو کوئی امال بھی کام میں دے گے اس لیے اپنے نبی کو حکم دیتا ہے مالک سورت شروع ہوتے ساتھ فام دلہ اللہ, اللہ کی عبادت کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم موکھ نسل الدین دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے تیرا دین تیرا عبادت کا طریقہ تیری نیت محض اللہ کے لیے ہو کوئی غیر کا طریقہ بنایا ہوا اس میں شامل نہ ہو اور تیری نیت میں بھی اللہ کی رضا کے علاوہ اللہ کے خوف کے علاوہ اللہ پر توکل کے علاوہ کچھ نہ ہو اللہ ہی مطلوب ہو اس کی رضا مطلوب ہو اللہ اللہ دین الخالص خبردار سن لو کہ اللہ کے لیے صرف دین خالص ہے اللہ دین اس کو قبول کرتا ہے جو ادیان باقی دینوں کے ساتھ گدلا نہ ہو وہ دین اللہ قبول نہیں کرتا جس میں باقی ادیان کی آمیزش ہو یہ اپنے نبی کو فرما رہا ہے اللہ والذین ولدی من تخذی اولیاء اور وہ جو اللہ کے علاوہ دوست بناتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم جو ان کی عبادت کر رہے ہیں تو اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں آج یہ بادشاہ شارتکاروں میں ادیان والے یہ کیا کہتے ہیں ہم یہودی اور نصرانی کی جو عبادت کرتے ہیں یہ منہ سے عبادت بے شک نہ کہیں یہ عبادت ہی ہے کہ جب وہ مسلمانوں کو جگہ جگہ قتل کر رہے ہیں اور یہ ان سے پیار اور محبت کی پینگ ڈال رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہم امت مسلمہ کو امن میں لانے کے لیے کر رہے ہیں تاکہ مدرسے قائم رہیں تبلیغ اسلام جاری رہے یہ جھوٹ ہے یہ عظیم جھوٹ ہے ہمیشہ مشرقین کی ایسی ہی حوصلہ بازیاں ہوتی رہی ہیں تو میرے بھائیوں اللہ نے جو کہا اللہ اللہ دین الخالص اللہ کے لیے دین خالص ہے جب کوئی شخص کوئی خالص چیز مانگتا ہے کہتا بھی اس میں خالص گھی ڈالو اس میں خالص سونا ہونا چاہیے اس کشتے میں اور فلاں دوائی جو ہے خالص وہی دوائی اسی کمپنی کی ہونی چاہیے ڈاکٹر کہتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ نہ خالص ہے مارکیٹ میں ورنہ کبھی خالص لانے کے لیے تاکید نہیں کی جاتی معلوم ہوا کہ دنیا میں غیر خالص بھی ہے دین خالص بھی ہے دین و غیر خالص بھی ہے تو آج امتحان یہی ہے کہ ہم دین خالص کے ساتھ چمٹ جائیں اور خالص اور ناخالص کی پہچان کو اللہ رب العزت نے بالکل واضح کر دیا متبین کر دیا اب پھر حکم ہوتا ہے اسی سورہ میں عجیب سورہ مبارک کل قیدیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آئس نمبر ہے گیارہ قیدیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی عمیر تو تم اپنی فکر کرو محمد کو حکم دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم تو عمر تو, تو, تو, تو کا مطلب بھی مجھے حکم دیا ہے تاکید کے لیے ہے لا شک ولا رئی تمہارے نبی امام الانبیاء تک کو یہ حکم دیا گیا ہے ان اللہ کہ میں اللہ کی عبادت کروں صلی اللہ الدین دین میرا خالص ہو اس کے لیے ورنہ عبادت قبول نہ ہوگی نیت بھی خالص ہو طریقہ بھی محمد کا ہو جو آسمان سے نازل ہوا صلی اللہ علیہ وارث وسلم امید تو اور مجھے حکم دیا گیا ہے ان اکون اول مسلم کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنی آج اس کا موقع ہے آج میدان لگا ہوا ہے آج مارکا برپا ہے کفر و اسلام کا آج گمسان کا رن پڑا ہوا ہے پہلے اسلام کا گھیرا پوری دنیا ڈال رہی ہے ایسے معلوم ہوا کہ صوفی محمد نے پوری دنیا کے مابودا باطلہ کو للکار دیا اللہ ہمارے اس صوفی کو توفیق دے کہ قبروں کی پوجا کا بھی رد واشگاف الفاظ میں اپنے بیانات کے اندر شامل کرے تاکہ برکت پوری ہو جائے عامی کیونکہ اس شرک کا رد واشگاف ابھی باقی ہے یہ نہیں میں کہتا وہ رد نہیں کرتے وہ شرک کے حامی ہے معاذ اللہ وہ شرک کے مخالف ہیں انہوں نے پیر بابا پر سے قبر سے صرف کے بہت سے نشانات مٹانے کی کوشش بھی کی ہے مگر اللہ وہ دن ہمیں دکھائے کہ پیر بابا کی قبر کو زمین کے برابر کر دیا جائے آگی سعودیوں کی حکومتیں کامیاب ہوئی اور آج بھی سعودی جس شخص کا بویا ہوا کاٹ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں وہ محمد بن عبد الوہاب ہے رحمہ اللہ وہ امام کہ جس نے پہلے دن سے قبر پرستی کے رد کو اپنی دعوت کا ویزا بنایا تمام انبیاء کی طرح پہچان بنایا اور اس کے بعد اس کے آنے والے جتنے بادشاہ بھی ہوئے پہلی حکومت میں دوسری حکومت میں اور تیسری حکومت میں ان کا یہ شعار رہا کہ اگر انہیں تین دن بھی کسی بستی پر اللہ تعالی نے اقتدار دیا تو انہوں نے تین دن میں لوگوں کو توحید بتلانے کے بعد یہاں تک کہ مکہ جب فتح ہوا سعود نے فتح کیا رحمہ اللہ رحمتن واشیہ سعود درمیان پہلی حکومت کا چوتھا بادشاہ تیسرا بادشاہ سعود جب فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوا تو اس نے ایک ہینڈ بل تقسیم کیا ایک دو برکہ تقسیم کیا اللہ صوفی صاحب کو اس بات کو اولین حیثیت دینے کی توفیق کتاب فرمایا میں ورنہ ہمارا ہدف دور ہو جائے گا کام لیٹ ہو جائے گا آزمائش کڑی ہو جائے گی ہماری صفائی کے لیے مزید حالات کٹن ہو جائیں گے کیونکہ اللہ ہم پر راضی ہے انشاءاللہ ہمیں چھوڑے گا نہیں اللہ سے یہی امید ہے مگر اللہ ہماری صفائی کے لیے تمہیز کرے گا پھر رگڑا لگے گا اور زیادہ اس کو جلدی سامپنے لانا چاہیے قبر پرستی کے رد کو جب فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوا سعود تو سعود نے سب سے پہلے ایک ہینڈ بل تقسیم کیا ہینڈ بل کیا تھا توحید کی طرف لوگوں کو بلایا کہ اے کلمہ پڑھنے والے ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں ہم تمہارے دنیا میں بھی دوست ہیں اور آخرت میں بھی چاہتے ہیں کہ دوستی قائم رہے ہم تمہیں جنت کا راستہ دکھاتے ہیں یہ جو تم نے قبریں بنائی ہوئی ہے جن پر غیر اللہ کی نظروں و نیاز کرتے ہو اور تم اس رجل کی طرح ہو جس کے کئی ایک آقا جو ہے مالک ہو اور وہ آپس میں متنازع ہو آؤ ایک آقا کی غلامی میں سارے داخل ہو جاؤ اور یہ سب شرک اکبر ہے اس پر بلائل بھی ٹھیک تین دن کے بعد سعود نے تمام قبروں کو ملیامت کر دیا جن کی پوجا ہو رہی اللہ جگائے خیر دے اس کی قبر کو دور سے بھر دیا اس کے بعد تمام سیکس اٹھا دیے جو کہ بادشاہ نے نافذ کیے شریف حسین مکہ نے انگریز لکھتا ہے مستشرف تاریخ دان وہ کہتا ہے وہاں بھی اتنے شریف لوگ تھے کہ جب فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے تو کیا جائے کہ یہ چھابڑی والوں سے اور سودا والوں سے زبردستی سودا چھین لیتے لوگوں نے ان کے تتوے کی وجہ سے ان سے دگنی دگنی قیمتیں وصول کی کہ یہ اللہ سے ڈر کے مارے یہ قیمت بھی نہیں گھٹائیں گے کہ وہ نہ ہو ہمارے ساتھ ہتھیار بنے ہوئے ہیں ہم طاقت کے ساتھ داخل ہوئے یہ بندہ ڈر کے مارے اسی وقت کم کر دے قیمت کسی نے کم نہیں کی اور لوگوں نے دگنی دگنی قیمتیں وصول کی دس روپے کی چیز بیس کی دے اور پھر انگریز یہ جس نے محمد رسول اللہ کے دور کو نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم صرف تاریخ پڑی ہے جو ہم مسلمان ہو کر نہیں پڑتے افسوس کی بات ہے انگریز نے تاریخ پڑی ہے دشمن نے کہتا ہے کہ وہابیوں کا راج اتنا شاندار تھا کہ مساجد اس طرح سے بھر گئی نمازیوں کے ساتھ جس طرح محمد رسول اللہ کے دور میں بھری ہوتی ہے اس نے دیکھا دور یہ روب ہے جو اللہ دلوں پر تاریخ کرتا ہے یہ ان کا روب تھا اخوان کا کہ انگریز بھی ان سے تھر تھر پہنچتا تھا تو اللہ کے بندوں انہوں نے قبریں گرائی تھی آج تک اس کا کھا رہے ہیں اس بیج کا بویا ہوا آج تک کاٹ رہے ہیں تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار بنوں کل انی اخافو کہہ دیا محمد میں ڈرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم ان اصئی اگر میں محمد الرسل اللہ, اللہ کی نافرمانی کروں دین کو اللہ کے لیے خالص نہ کروں کسی کے اور کے دین کو شامل کروں یا اپنی نیت میں کچھ شامل کروں تو میں ڈرتا ہوں کس سے ہوں؟ میں نافرمانی کروں ربی اپنے رب سے عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے قل اللہ بدو پھر وہی بات دوہرا دوہرا کر کہتے ہیں نبی باباں کے ببا گئے اللہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں مخلصا دینی اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے پھر تیسری دفعہ اللہ تبارک و تعالی انہی آیات کو انہی باتوں کو دوبارہ جو ہے وہ دوہراتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نبی علیہ صلاح السلام کو حکم کرتا ہے کہ ان سے کو کل غیر اللہ اے جاہلو اے میرے مد مقابل لوگوں شرک اور نفاق سے بھرے ہوئے کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا ہوں ایوحل جاہلون اے جاہلو والا اور البتہ وہی کیا گیا تیری طرف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اور تجھ سے پہلے نبیوں کی طرف اشرف اگر تو نے شرک کیا اللہ کے ساتھ پینسٹھ نمبر آئے تھے اگر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تیرے آمال ضائع ہو جائیں گے والا تکو الخاطرین اور کچھ ضرور گھاٹے والوں میں سے ہو جائے گا بل اللہ بلکہ اللہ کی صرف عبادت کر وق شاہ کیین اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ یہ سورا مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر انڈا اس میں بار بار اپنے نبی کو دین خالص کرنے کا حکم دیتا ہے تو پھر میرا اور آپ کا کیا معاملہ ہے آج دین خالص کرنے کا وقت ہے یا تو ہزب اللہ میں آدمی شامل ہو جائے یا پھر ہزب شیتان میں اس کا شمار ہوگا کیونکہ آج ٹکر اس قسم کی ہے کہ گویا تمام حالات یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سائز کو پکڑ دو مرنا تو ہے ہی وہ تو جو لکھ دیا ہے ہو کر رہے گا آج ہمیں اپنی زندگی سے نفاق کو نکالنا ہے اس میں خاص طور پر دو باتوں کا بہت خیال رکھنا ہے ایک تو استعمال کی چیزوں میں آپ کفار جو ہم سے لڑ رہے ہیں ان کی تمام استعمال کی چیزیں کھانے پینے اور ٹہننے کی وہ چھوڑ دیں تاکہ سب سے پہلے ہمارے دل میں ہمارے بچوں کے دل میں احساس بیدار ہو کہ یہ ہمارے دشمن ہیں جیسے پچھلی دفعہ میں نے مثال دی کہ لیز چپس جو آ رہے ہیں یہ آلو کے پوٹیٹو چپس لیز کے نام سے اس میں ایک مسالہ چپس آتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس پر حلال کا لفظ لکھا یہودی نے منحوس نے حلال کا لفظ لکھنے کے بعد ای چھ سو اکتیس ڈالا یہ ای کو جو ہے یہ سور کو چھپانے کے لیے حرام چیزوں کو چھپانے کے لیے مسلمانوں کے اندر داخل کرنے کے لیے کیونکہ یہودی سخت مذہبی ہے یاد رکھیے یہودی سخت مذہبی ہے اور اس میں مذہبیت بالکل بنیاد پرستی کی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر مسلمانوں کو حرام کھلا دیا گیا تو اس کے اثرات ضرور ان میں ظاہر ہوں گے چھ سو اکتیس یہ سوڈیم انوسینےٹ ہے ایک سالٹ ہے جو ذائقہ پیدا کرنے کے لیے اور خوشبو کو خاص طریقے کی ایک بلینڈ دینے کے لیے فوڈ پروڈکٹس میں ڈالا جاتا ہے انٹرنیٹ سے یہ معلومات پڑی ہے نیدرلینڈ کے ایک ادارے سے جو کفار کا آدھار ہے فوڈ پر اور اس قسم کی چیزوں پر تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سوڈیم اناسیٹ ایک سالٹ ہے یہ مزہ پیدا کرتا ہے خوشبو بڑی زبردست دیتا ہے اور اس کے بڑے سائڈ افیکٹ بھی ہے اس کی الرجی اتنی شدید ہو سکتی ہے ایسی چھپای قسم کی چیز ہو سکتی ہے کہ جو جان لیوا بھی ثابت ہو اور ہمارے معصوم بچے کھا رہے ہیں اور بچوں میں یہ ممنوع ہے سوڈیم انوسینےٹ اور ان خبیشوں نے سوڈیم انوسینےٹ ڈالا ہوا ہے اب سوڈیم انوکسینےٹ کہاں سے حاصل کیا جاتا ہے یہ اینیمل پروڈکٹ ہے یہ جانوروں سے حاصل ہوتا ہے اور اکثر اور بیشتر یہ فش کے علاوہ مچھلی کے علاوہ جانوروں سے حاصل ہوتا ہے کبھی کبھی مچھلی سے حاصل ہوتا ہے باقی جانور سور نہ بھی ہو ہمارے لیے سور کی طرح حرام ہے کیونکہ وہ اسلامی طریقے سے مجبو نہیں ہے اب یہ حلال لکھنے کے بعد یہ کام کرنا کوئی جرت کرے تو ان پر ان کو ڈرائے اور ان کے پیچھے ڈال دے ان مختلف اداروں کو تاکہ ان کی خبر لے اب اس طرح سے جب ہمیں حرام کھلایا جا رہا ہے اب بھی وہ وقت نہیں آیا ایک آلو کا چپس نہ کھانے سے ہمارا بچہ کتنا روئے گا کیا ہوگا آخر تو نہیں جائے گا انشاءاللہ ہم اسے کسی اور چیز پر ڈال ہی رہیں گے اسے بتائیں گے اگر وہ سمجھدار بچہ ہے کہ یہ چپس تم کھاؤ گے تم اکیلے نہیں کھاؤ گے ایک ہزار بچہ ایک دن میں کھائے گا ایک لاکھ مسلمانوں کا بچہ دس لاکھ بچہ کھائے گا پھر وہ میزائل خریدیں گے اس سے گولی خریدیں گے وہ تم سے مصب زرکاری کو چھین لیں گے تمہارا مجاہد تمہارا شیر تم سے چھین جائے گا ابو لیس وہ قتل کر دیں گے وہ اس سے ہو سکے گا تو جہادیوں کو مار دیں گے اور پھر تمہاری عورتوں سے وہ گھر سے نکال کے لے جائیں گے جو اب بھی ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے مجاہدین کے انہوں نے ابو غریب نے ہماری عورتوں سے کیا آسیہ صدیقی کو آج بھی نہیں چھوڑ رہے اس سے لباس بھی نہیں پہننے دیتے غریب کو آج بھی وہ ان کے قبضے میں ہیں باوجود اس کے مجاہدین کا خوف اس طرح تاری ہے کہ وہ برجوں میں گھسے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اسلام آباد فتح کر لیں گے پاکستانی فوج کا کہتا ہے اوہ کوئی خطرہ نہیں کیوں ڈر رہے ہو امریکہ ہر روز ڈراتا ہے نہیں نہیں وہ مار گلا کی پہاڑیوں تک آ گئے اوہ لے گئے لے گئے لے گئے پکڑ لو پکڑ لو مار دیا اور اسرائیل بھی بولنے پر آج مجبور ہو گیا ہے جو کبھی نہیں بولا تھا اس نے بھی کہا افغانستان اور پاکستان کو لگام ڈالو ساری دنیا کو خطرہ ہو گیا ان سے کم وقت پاکستان سے بھی نہیں خطرہ افغانستان سے بھی نہیں خطرہ مالک الملک ملک واضح شریف کی توحید کا جو واشنگاف جھنڈا کھڑا ہوا اس سے خطرہ ہے اور افسوس تو اس بات کے تو اسلامی جماعتیں بھی رو رہی ہیں وہ بھی کہہ رہی ہیں ہائے طریقہ کار میں فرق مقصد ایک ہے انہیں پتا ہے کہ جمہوریت کو آگ لگ گئی جمہوریت ننگی ہو گئی وہ جمہوریت جو تمہیں مجبور کرتی ہے کہ جلوس قبر سے آغاز کرو اس کا اگر فتح لینی ہے ووٹ لینے ہے چیف جسٹس کو جتانا ہے نظام عدل جو ان کا نظام عدل جمہوریت کے نصاب کے ذریعے آتا ہے اسلام کا نظام عدل اللہ کے قانون کے ذریعے آتا ہے ان کا اگر جو ہے اپنے میساب کے پورا ہونے تو یہ انہوں نے قبر سے جلوس نکالا کرکٹ والے بھی قبر سے کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں ہاکی والے بھی قبر پر آ کر شکریہ ادا کرتے ظالم کس نے تمہارے منہ بند کی جمہوریت نے اکثریت کو راضی کرنے کے لیے تم خاموش ہو گئے بل اکثر ہوں لا یؤمنون اکثر تو ایمان نہیں لاتے اکثر کی عطاط کرنے والے تو گمراہ ہوتے ہیں یہ اکثر کے پیچھے لگنے والے یہ خاموش ہونے پر مجبور ہوئے ساری اخباریں خاموش تھی ایک لفظ پڑھنے کو نہ ملا سارے ٹی وی اور ریڈیو ایک لفظ سننے کو نہ ملا کہ یہ جلوس جو ہے یہ بربادی ہے یہ شیطان کا جلوس ہے خاص میں مولوی مدینہ یونیورسٹی کے فارغ کیوں نہ شامل ہو جو جلوس قبر سے نکلا ہے جو جلوس بٹ سے نکلا ہے وہ شیطان کا ابلیس کا جلوس ہے اگر یہ شاہی مسجد سے نکلتا تو اہل ایمان کو پہچان میں ذرا مشکل پیش آتی اللہ کرم نواز ہے زبردست اس کی رحمت ہے کہ اس نے ننگا کر دیا جلوس قبر سے نکلا اور بڑے لیڈر نے قبر پر پہلے چادر چڑھائی ایک نے حاضری دی لوگوں کو اور اس بت کو راضی کرنے کے لیے یہ بت پرستی یہ قبر پرستی کا رد صوفی محمد کو پہنچائے جو بھی پہنچا سکتا ہے یہ پہنچائے کہ اللہ کے بندے جلد اس کا رد کر نہ گھبرا اس سے کہ یہاں پر ہنسی کہلانے والے صوفی بھی ہیں ہنسی کہلانے والے قبروں سے فیض لینے والے بھی ہیں وہ تیرے کسی کام نہ آئیں گے اور یہ علمات تجھ سے ایک بھی مواحد کو واپس نہ کھینچ سکیں گے میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ موقع ہے مجاہدین کے لیے حق کو واشداف بیان کرنے کا اور وہ مجاہدین جو غلطیاں کر رہے ہیں علامہ اقبال رحی اللہ کی نظم چھاپ رہے ہیں ہی تین رسالے میں اور کبھی کہتے ہیں کہ جی یہ محمود الحسن کا جہاد ہے کبھی کہتے ہیں شاہ اسماعیل کا سید احمد کا جہاد ہے وہ بے کر رہے ہیں وہ اپنے لیے اپنی کامیابی کو اپنے سے دور کر رہے ہیں اپنے اللہ کو ناراض کرنے کا بندوبست کر رہے ہیں انہیں اس سے باز آنا چاہیے اس وقت تو ایسا تناظر بن چکا ہے کہ توحید ننگی چٹّی بیان کرنے سے ہی پتہ ہوگی اور جو نہیں کرے گا اب وہ گویا ایک بہترین موقع پر پہنچنے کے بعد موقع کھو دے گا اللہ مجھے کو توحید باری تعلی میں ہرگز طور پر بھی چوکنا ہو کر صرف وہ بات کرنے کی توفیق ادا فرمائے جو اللہ نے آسمان سے نازل کی آمین اور اس بات سے اللہ ہمیں شعور کے ساتھ بھی محفوظ رکھے غیر شعوری طور پر بھی محفوظ رکھے جو اللہ نے نازل نہ کی ہو اور ہم اللہ پر بنا لیں آمین اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلمانوں کی مجاہدین کی فتح دکھائے اور اللہ ان کو نامراد مراد اور ناکام کرے ہمارے زخمی بھائیوں کو اللہ تعالی جلد صفا یاب کرے آمین اور وہ جو ان کی قید میں ظالموں کی اللہ انہیں قید سے رہائی دے اور اعظم صاحب کا بانجا وہ چھوٹا بچہ پانی میں گر گیا ابلے وہ پانی میں بہت جل گیا ہے اللہ رب العزت اسے شفا دے کا ملا اور اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا دے اللہ ہمارے سب دکھوں کا بداوا قرآن کو بنا دے کہ اللہ آپ ہی بخاری صحیح کی ایک حدیث ہے جو سننا چاہے وہ سن لے جو جانا چاہتا جائے یہ پیش کیا ہے انہوں نے ظاہر صاحب نے کہ میں اس بات سے نہیں ڈرتا ان تشرکو کہ تم شرک کرو شرک کر کیے جانے سے عرب میں شیطان مایوس ہو گیا بلکہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ ام تنافتوں کہ تم دنیا میں کھو جاؤ اور ایک دوسرے سے بڑھنے کی دوڑ میں مبتلا ہو جاؤ تو پھر یہ شرک امت مسلمہ میں کہاں سے آ گیا حقیقت یہ ہے کہ کبھی جائز نہیں ہے کہ قرآن میں سے ایک آیت نکال کر اسے علیحدہ مفہوم پہنا دیا جائے پورے قرآن سے بے پرواہ ہو کر اور ایک حدیث نکال کر تمام احادیث سے بے پرواہ ہو کر ایک مفہوم اسے پہنا دیا جائے قرآن کو حدیث کے ساتھ حدیث کو قرآن کے ساتھ عجم بین النصوص نصوص کے درمیان جمع کرنا فرض ہے اسی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری مسلم کی روایت ہے لتس با امنا سنا نہ منکانا قبل تم ان کا راستہ ضرور چلو گے جو تم سے پہلے ہو گزرے حتیٰ کہ اگر وہ کسی جانور کی بل میں گھسے تو تم بھی پوچھو گے پوچھا کون یہودوں نے فرمایا اور کون کیا یہود نے سارا نے شر کو کفر نہیں کیا کیا ان کے اکہتر اور بہتر فرقے نہیں ہو گئے کہ ان میں سے ایک فرقہ جنتی اور باقی آگ میں تھے کیا اسی نبی صادق المسرو یہ نہیں کہا کہ میری امت کے تہتر فرقے ہوں گے کلوہا فرنار اللہ واحد اور یہ نہیں کہا کہ میری قیامت اس وقت آئے گی کہ جب دوبارہ شفٹ کیا جائے گا اس زمین پر وہ تو عرب کے خطے میں شیطان کے مایوس ہونے کا ذکر کیا شرک سے اور مسلمانوں کی فتح کی علامت دی اور پھر یہ مخاطب صحابہ سے رضوان اللہ علیہ مطمئین اہل ایمان سے شیطان شرک تو نہ کروا سکے گا مگر دنیا کی لذات میں انہیں زیادہ متوجہ کرتے ہوئے ان کے اعمال میں نقص پیدا کرنے کی اور ان کے اندر اختلاف پیدا کرنے کی کوشش میں کامیاب ہوگا ورنہ اس بات کا ثبوت تو اس بخاری اور مسلم کی قطعی حدیث سے کہ تم پہلو کا راستہ چلو گے اگر پہلو کا راستہ نبی علیہ اللاطلام نے چلنے کا کہا تو پہلو نے شرک کیا سارا قرآن اس سے بھرا ہے کہ انہوں نے بچڑا پوجا ازیر کو اللہ کا بیٹا کہا علیہ سلاط اسلام عیسیٰ علیہ السلاط اسلام کو اللہ کا بیٹا کہا اس امت نے محمد کو اللہ کا جور کہا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ان کے پیروی کرنے میں کسی اعتبار سے پیچھے نہ رہے البتہ وہ خطاب اس کو ہے جو امت کے اندر داخل ہے اور یہ شرک کرنے والے شرک اکبر سے امت سے باہر ہو جاتے ہیں یہ امت کے اندر نہیں رہے گے جو شرک اکبر کے منتخب ہوگی یہ امت سے نکل جائیں گے جو امت کے اندر ہوں گے اور اختلافات میں چلے جائیں گے جیسے بدتیس فرقے بہتر فرقے تو یہ کفار نہیں ہے علماء نے ان کا حکم کفار کا نہیں کیا ان کا حکم ہے زلالہ کا گمراہی کا اور ان کا حکم ہے واعد بنار کا انہیں آگ کی وعید سنائی گئی ہے ان میں سے بعض تو کفار کے درجے تک پہنچ سکتے اللہ کے علم کے مطابق یا دنیا میں بھی اس میں غالی ہو جائے کہ انہیں علماء کافر قرار دیں ورنہ مرجیہ شیعہ بعض قسم کے, کے نہ کہ غلط الرواف جہ نہ کہ غلط الجہیا اس طرح سے قدریا اس طرح سے باقی مبتدیا جتنے فرقے ہیں یہ امت کے اندر ہیں یہ تنافس کی وجہ سے دنیا کی مال میں کھو جانے کی وجہ سے اور دنیا کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے فرقہ فرقہ ہو گئے ان کو مخاطب ہے نبی علیہ السلام السلام نہ کہ ان کو مخاطب ہے جو شرک اکبر کرنے کی وجہ سے دوسری حدیث کے مطابق ملت سے خارج ہو گئے اللہ علیہ